لیا لکھا ہوا تھا جیسا جائیں گے جو आदमी صبح کام پر نکلے اپنی عقل ساتھ لے کر جائے سے صبح کام کرنے کے لیے تو اپنی عقل ساتھ لے کر کیوں جی وہ ہاں جی جو آدمی احیار لوم کے صبح درس ہو رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی کام پر جائے تو عقل کو ساتھ لے کر جائے اس سے مراد یہ ہے کہ کھانا کھا کر جائے یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ جب بلڈ گلوکوز لیول لو ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے خون میں جب شکر کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے اور چڑھا چڑھا جب آدمی جاتے سے جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے پھر لوگوں کے دل آزاری کا خطرہ ہوتا ہے ہاں جی اور اس میں اس کو آخرت کو نقصان ہو رہا ہے ہاں جی اور دنیا کے لحاظ سے بھی جو ہے کہ اس کو جو اس کا کام ہے اس میں اس کو نقصان آ جاتا ہے کمپنیاں جو ہے تو آدمی جب رکھتی ہیں نا پرائیویٹ کمپنیاں خصوصاً آلمگیر صاحب کیسے آدمی رکھ رہی ہیں جی کیسے آدمی رکھتی ہیں جیسا کیسے آدمی رکھتی ہیں جی ہاں ہاں ہاں جی جس وقت آدمی بات کرتے جکا نہیں رکھے گا نا امبا کسرا نا بارو جی اس کے ساتھ صوبہ کیا کرنا ہے جی بعض آدمیوں کو خام بخا ان کو یہ اس میں شیطان جو ہے یعنی بس یہاں تک ہے کہ آدمی اتنا کسرت عبادت میں لگا ہوا ہو کہ اس کا مزاج چڑ چڑا ہو جائے تو اس کو کمی کرنی چاہیے کسرت جاگنے سے مزاج چڑ چڑا ہو گیا بہت جاگنے سے جی اور بہت نوافل بہت ذکر سے مزاج چچڑا ہو گیا کہیں لکھا ہے اس بات کو کیا نیند آئے ساتھ سو جانا چاہیے جی ایک آدمی اتنا کثرت عبادت میں لگے کہ بال بچوں کے حقوق چیز دورے کو حقوقی پورے کرنا سے جائے کمبائی کرنے سے ہی رہ جائے جی تو غالبان نوافل میں اتنی کسرت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے اس سے یہ ضروری باتیں رک جائیں اثر پڑ جائے وہاں پہ جی؟ تو شیطان تو بہت کمال کرتے ہیں جی؟ اس کے ماض ہوتے ہیں ماذ کھولتا ہے آدمی کے خلاف ایک مار پر کام کرتا ہے اس میں جب آدمی کو اسلام ہو جائے یا اس کو پتہ چل جائے اس کو چھوڑ کر دوسرے مال پر آ جاتا ہے تیسرے مار پر آ جاتا ہے تو یہ یعنی بڑی ضروری بات ہے کہ اللہ کا کوئی ولی بجک کنجوس اور سخ مزاج نہیں ہوا ہے چڑچڑ مزاج ولاج کا جوز بھی ہو اور سخت مزاج جوز خوش اخلاق اور سخی ہوتے سے بہت ضروری ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے عام زندگی میں کم خوش اخلاقی کی ضرورت چلتے پھرتے کئی البزیٹر جو ہوتے ہیں جی اس کے ساتھ تو آدمی تھوڑی دیر کے خوشخلاقی کر سکتے ہیں نا جس طرح ہفتہ خوش ہلاکی منا رہے ہیں سات دن کہتے ہیں چلو خوشلاخی کر لیں گے دل کھول کے جو گا کریں گے سات دن ہی تو ہے نا زندگی میں آسان ہوتی ہے پھر اپنے میک میں جہاں دن رات کا مشکل ہوتی ہے وہاں پھر اس سے اپنے گھر پر مشکل ہوتی ہے سب سے مشکل جو ہے تو وہ اہلیہ کے ساتھ خوش اللہ کی مکھی مشکل ہوتی ہے اور شاید سارا کرا کرایا دل دکھا کر دل آزادی کر کے وہ ضائع کر دیتا ہے عورتوں کو میرا درد ہوتا ہے نا تو ہم بڑی ڈانڈپٹ میں کرتا ہوں عورتوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار ایک وقت داسی وظیفہ مانا تھا پوس کے ہے ایک وزیشن کو پڑھوگی ٹھیک ہے سواب کے لیے پڑھو گے پڑھو تو بات ہے لیکن دا دا دا کنٹرول, کا درہ کنٹرول کیا مشین آؤ جی جی اب نصیب آدمی جو ہوتا ہے اس کو شیتان سر اس کے پیٹ مگلی اس طرح کرتا ہے نا اس کو چھالتا ہے اور پھر اس سے اپنی مرضی کی باتیں نکالتا ہے خاص پینے اس پینے خبریں نوکری صاحب یہ یہ منفی مزاج جو ہے یہ آدمی کا آخرت کے لحاظ سے نقصان دے دنیا کے لحاظ سے نقصان دہ میواتی نے حضرت لے کی دعوت کی ہم اماوتیوں کے علاقے میں رہے ہیں بڑا کارنامہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ دلے ہوئے گنم ہوتی ہے اس کو پالتے ہیں خوب اور بینک کا خالص جو اس میں ڈالتے ہیں اور اس میں گوڑیا ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں پنجاب میں شکر ہوتی ہے تو وہ اس کو مہمان کو کھلاتے ہیں ان کی دعوت ہوتی ہے تو انہوں نے بلایا گھر جی والے سے کھیر پکانا انہوں نے کھیر پکائی تو بجائے شکر کھانڈ سفید ہوتی ہے بجائے کھانڈ کے, کے نمک ڈال دیا اتنی مقدار کا نمک جتنی مقدار کی چینی ہی ڈالتے ہیں تو یاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھایا الحمد پڑا اور آدمی سے کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں ساتھ دیا اور جا کر اس کو تین دن کے لیے جمع اس خطرے سے کہ جب پیچھے جائے گا تو جب خود کھائے گا اس کو تو یہ تو ہوگی نمک والی جا کر بیوی بی کی کرے گا پٹائی اور بچاری نے اس کو پکایا تکلیف اتنی برداشت کی آج. اور بجائے اس کو کوئی دوائیہ کلمات ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس کی جگہ کرے پٹائی جاتی ان پڑھ آدمی کہیں اڈی پسند اس کی توڑ دے گا تو اس کو ساتھ دے دینا چاہیے تاکہ یہ اور خود کچھ عرصہ بعد اس آدمی کو پتہ چلا کہ حضرت صاحب نے کھا لیا تھا وہ کھانا اور بولے تک نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں اس ای؟ ای؟ کو ولاد کہتے جی؟ ہیں جی؟ تاجر کو نہیں کہتے صاف میں آپ کو بتا دوں اللہ الگ یہ کثرت کو کسرت ذکر کے درست کہتے ہیں ذکر کا اس وقت کا سواب ہوا ہے ضرور تاجر کا اس وقت کا سواپ ہوا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ اسی طرح باتن سبرا ہے کہ بگڑا ہے تو یاد میں آپ کو واقع سناتے رہتا ہوں حضرت ابو سعید گنگوی گوئی رحمت اللہ علیہ کا کہ اب القد گل کی ہوئی چھوٹے تھے عالم ہوئے بڑے بڑے, بڑے ہوئے تو ان کے والد صاحب کے بہت چرچے ہوتے تھے گنگوا کے لوگ ایسے چرچے کرتے تھے تم نے پوچھا اپنی ماں سے کو مارے والد صاحب کیسے تھے کیا دولت تھی ان کے پاس ان کی چرچا کرتے تم نے کہا بیٹا ان کی دولت جو تھی وہ تو بلخ کا نظام الدین لے گیا ہے تو نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ صلی اللہ کے, کے خلیفہ تھے ان کے پاس گئے ہی ان کو پتہ چلا کہ عبدالقد اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے ہیں انہوں نے بادشاہ وقت کو لے کر استقبال کے لیے نکلے سرخ قالینوں پر چلایا ان کو اور گھر لے گیا کا بلک والوں کا یہ طریقہ تھا اور گھر لے جا کر ان کو گدی پر بٹھایا خداگے بیٹھتے رہے ان کے سامنے دو گانو کر بیٹھتے رہے تین دن خدمت کی پھر بہت زیادہ مال و دولت لے کر بہت زیادہ ادیا دے کر ان کو واپس جانے کو کہا تو میرا عدل میں یہ دولت دینے کے لیے نہیں آیا تھا میں تو وہ دولت دینے کے لیے آیا تھا جو آپ ہمارے والد صاحب سے لے کر آئے میں کہا اچھا تو اس کے لیے مسجد سے پروتے مسا ستھرا اور استبل میں ان کو جگہ دی رہنے کی گھوڑے جہاں باندھتے تھے اور گھوڑوں کے لیے صاف کرنے کا کام لگایا ہمام مسجد کا پانی گرم کرنے کا لگایا اور دو سوکھی روٹیاں ملتی تھی تو کبھی کبھی نکل کر کہتے ہیں کہ کیسا لڑکا آیا اس کو پانی گرم کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لیڈ صاف نہیں کر سکتا یہ کیا کرے گا جی یہ جب بزرگوں کی اولادیں ہوتی ہیں نا یہ ان کے, یہ ان کے مزاج بہت بگڑے ہوئے ہوا تھا اور قدر احترام مفت کے کھانے ملے ہوئے ہوتے ہیں جی؟ پتہ نہیں ہوتا جی ایسا شکرانے ابھی آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ فلانی چیز کتنی قیمت کی آئی ہوئی ہے جی جی مفت کی کھاؤ پیو مزے کرو تو رکھا اس پر ڈانٹ کرتے ٹپٹ کرتے ذمہ داروں سے اس کے پاس سے گزرنا تو گندے کپڑوں جھاڑو اور کمی کے ٹوکرے کے ساتھ گزری نا کڑوی نگاہ سے دیکھا مدد ہتک کی ہماری ہمارے پاس سے صاحب کے اگر صاحب کے ذمہ دار نہ ہوتی نا تو میں تمہیں ٹھیک کرتا سے بانسے بھی دیا وہ کروایا کروایا پھر کہا کہ آپ اس کے پاس سے گزرنا کپڑے چھونا اس کے ساتھ کپڑے چھو تو سے نہیں بولا کڑوی نے گا سے دیکھا اسے پھر ٹاور میں زیادہ کروایا پھر کہا جو پاس سے گزرنا تو اپنی گندگی کا ٹوکرا اس کے سر کے اوپر گرانا تو اس پاس سے گزر اس نے اپنے آپ کو ٹھوکر لگائی اور گندگی کا ٹوکرا پھینکا اس کے سر پر پھینکا تو آپ کو تکلیف ہوئی میری وجہ سے آپ گر گئی اپنے کپڑوں کا صفائی کا کچھ خیال نہیں کیا ٹوکرے کو گندگی جمع کر کر کے کُوا کر کر اس کے ٹوکرے میں ڈال رہے کہا کہ اسے جا کر رپورٹ نہیں کہا یہ ہوا تو نے کہا ہاں بس اب بات ہو گئی پہلے زمانے میں ہمارے چشتیہ طریقے میں جکر کار نہیں بتاتے تھے جناب آنے والے آدمی کو جھاڑو دینا ہوتا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لانی ہوتی تھیں پانی بھرنا ہوتا تھا نا جی اور ڈان ڈپوٹ سننی ہوتی تھی جی پھر جب آدمی کے بات میں صفائی ہوتی تھی پھر کار بتلاتے تھے جوں بتلاتے تھے جہاز کی رفتار سے ترقی کر کے بس واسل اللہ ہو جاتا تھا ٹھیک ہے نا جی تو ہر ایک کو اپنے آپ کا افسر سمجھنا ہوگا برخردار نے سوال کیا کہ یہ گناگار لوگوں کو دیکھ کر کفار کو دیکھ کر ہاں غیر مسلموں کو, کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے بہت تبدیل چڑتی ہے اس کو جواب میں لکھا کہ غیر مسلموں کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے غیر مسلم سے نفرت کی جگہ غیر مسلم کے کفر سے نفرت ہونی چاہیے اور غیر مسلم کو اپنے سفر سمجھنا چاہیے اور اس کے دکھ کو بھی محسوس کرنا چاہیے بھوکا ہو تکلیف میں ہو اس کیڈی ٹوٹی ہوئی ہو بیمار ہو ہاں جی اس کی تکلیف کو بھی محسوس کرنا چاہیے یہ میرا اللہ کا بندہ ہے آج. میرا اللہ کا بندہ ہے آپ نے سفر سمجھا اس کو اور اس کے کفر سے نفرت ہو اور اس کے لیے ہدایت کا ہدایت کی چاہت ہو دل میں دل میں چاہ تو کس کو ہدایت ملے اس ہم لوگوں کی چاہتے ہوتے نا اچھے کھانے کی چاہت اچھا پہننے کی چاہت ہاں جی نا اور سب چیزیں اس طرح جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ چاہتے ہے دل کا ارمان اور چاہتے اہل کفر کو ایمان ملنا کن کو اللہ تبارک تعلق ایمان نصیب فرماتے ہیں یہ چاہتے ہے ارمان اور چاہتے میں خان صاحب آیا کہ پڑھا کرتے تھے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زائد فرق ہے تیری چاہت میری چاہت میں یہ زائد فرق ہے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے جنت کی, کی بھی چاہتے دونوں چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ انسانوں کو ہدایت ملتا ہے جو آپ نے ساری ذات حاجت پڑھے پڑھ کر جو رونا کیا تھا ان تعزیب ہم اباد میں اللہ اگر آپ ان کو بخش دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں ان کو عذاب دیں تو یہ تو آپ کے بندے ہیں تو اگر آپ ان کو مقصد فرما دیں تو آپ بہت زبردست بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں یہ تو کفار کے لیے کیا تھا ڈاکٹر سیاض صاحب اس کا والا نکالیں گے شاید سر کیا یہ مسلمان کے لیے ہے اس کو ہے کہ کفار کے لیے والے بن کفار کے لیے یہ رونا آپ کا ساری امر کے لیے مسلم قاتر سب کے لیے چاہ نص پر جبر کر کے خوشخلاقی کر نفس پر جبر کر کے خوشخلاقی کر نص پر جبر کر کے خوشخلاقی کر شیتان پیٹ مونگلیاں ڈالے گیسے کہ بول ایسے ایسے کاخبات کر ایسے ڈانڈ ڈپٹ کر سو سمجھ جا کے شیتان مشورہ دے رہا ہے میں نے اس کی نہیں ماننی میں نے اس کی نہیں مانگنی میں نسا جبر کرتے اس کے جذبے کو ترک کرنا ہے اس ججبے کو ترک کرنا ہے اور میں اندر ہم بات کہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تجاس رون کے پاس کو لال اس سے بات نرمی ہی کا لال لو ذکر کرو او یخشا ہو سکتا ہے کہ نصیب قبول کر لے یا ڈر جائے باقاعدہ فکران کتاب میں لکھا لکھے ہے گھر والی کو آدمی نماز نہ پڑھنے پر اور گندا رہنے پر مار سکتا ہے بس دو بات اور مارنا بھی جائے پتنی شاہ سے رانوں پنلیوں پر جس سے اس کی اڈی نہ ٹوٹے جلد کو تکلیف ہو جائے اور اس کی بھی اجازت ہے یہ بہتر نہیں ہے چاہیے کہ آدمی کسی اور طریقے سے اس کی اصلاح کر لے جو مضبوط شخصیت ہوتی ہے تو وہ بجائے مار پتائی کے اور طریقے سے اصلاح کر سکتے کہ بعض آدمی ایک ایسی سخت نگاہ نکال ہیں کہ سارے بچے دبک دبک جاتے ہیں اور اس کی بات کو مان لیتے ہیں بعض آدمی چیک ہے ہمارے شور مچائے سے کوئی نہیں مانتا <laughs> تو میں نے جن کنسلٹنٹ ڈاکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے ایسے میں کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو کہے کہ ہمارے کنسلٹنٹ تھے جب وہ کسی بیڈ کے پاس ہم سے کوئی غلطی ہی ہوتی تھی کسی مریض کے بیڈ کے پاس تو وہ ایک بٹا چار منٹ کے لیے خاموش ہو جاتے تھے نا تو سارے وارڈ میں کھل بلی مچ جاتی تھی متن چاہیے ناراضگی ہو گئی ہے. فلانا کام کیسے ہوا ہم کہتے ہوا انہوں نے کہا ہوا غلطی ہوتی چوتھائی منٹ کے کہ خاموش کھڑے ہو جاتے تھے بس سب پر اتنا بو اتنا بوجھ آ جاتا تھا کہ بس وہ معافی مانگنے کے ساتھ تیار ہو جاتے اور دوسرے کنسلٹنٹ کے ساتھ ہم نے کام کیا تو جب تک اس کی آواز کو سارا وارڈ نہیں سن لیتا تھا نا وہ معمولی بات پر ایسا شور مچانا کہ سارا وارڈ کو اور کوئی اس کی بات پر عمل نہیں کرتا تھا اور اتنا اور شخصیت کا اتنا روگ نہیں ہے کہ سے کوئی اثر لے گی ہم پہلے دور میں یہ یونیورسٹی کے طلباء پر میں ہی نگاہ رکھتا تھا تو کے کام کے سلسلے میں کسی جگہ کا امیر بنانا تھا تو اس کو میں ان دنوں کھانا لے کر جانا ہوتا تھا بعد میں چھبیس میں نے کہہ رہے برفدار آپ کھانا لے کر آئے ہیں تو کھانے کے دیکھ کے دو تین باندھ کا سر پر رکھا جاتا تھا جب آپ کھانا لوگوں کھانا کھلاتا تھا تو میں پیچھے بیٹھ کر ڈانڈ شروع کر دیتا تھا کھان تو علاقے کا ہوگا نا جی یہاں تو خدمت کرنی ہے جی اس لیے کہ کوئی کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا جی اور رکھ رہا ہے تو کیا کر رہا جی ہے تو, کیا کیا جی تو دس منٹ اس کو لٹاڑنا ہوتا تھا ایک دفعہ تھا علاقے کا کھان تھا تو میاں صاحب بھی تھا اور خان بھی تھا جی اول ای بھی, بھی ہو جائے گی تو, تو میاں صاحب بھی تھا جی اور وہ علاقے کا خان بھی تھا ہمارے جی. تو کھانے کا میں نے دس منٹ آٹھ لپٹ کی نا تو آگے جا کے خبر نہیں چھوڑ رہے تھے اس کے بعد آپ ہمارے مزد دوست ہوں گے لیکن وہ جو آپ کو اعزاز دینا تھا وہ نہیں ہو سکے گا میں اس کے دوست سے لے کر آج تک وہ ہمارے مزید دوست ہیں ہم ان کا خیال کرتے ہیں لینا تب ہو سکتا تھا کہ جب وہ ہوئے ہوتے اس کا صبر کیا ہوتا ہے اس کے رسمنے پر صبر کیا ہوتا ٹھیک ہے نا ہمارے یہاں پر ایک آدمی کے پاس کھڑے ہوئے بڑی ناگواری کمر کا درد اور جماعت کی نماز میں آنا ہی رہ گیا جماعت کی نماز میں آنے سے مزدوری ہوگی میں گیا ہوا تھا گاؤں تو پانی کی تکلیف تھی بارش نہیں ہو رہی تھیں تو لوگ کنویں کھود رہے تھے آٹھ آٹھ دس دس فوٹ نیچے کھود رہے تھے ایک آدمی تھا تو وہ انگلینڈ میں سبق سبق گزر ہوا تھا دہریہ ہو کر آ گیا تھا یہاں نمازوں کے خلاف باتیں روزوں کے خلاف باتیں دین کے خلاف باتیں اس کا مجھ گلا تھا تو کنواں بند ہو گیا تو اس کو کھودنا چاہتا تھا تو اس نے دھاکر ہمارے جو امام صاحب تھے ان کا بیٹا ایک مسجد میں پڑھاتا ہے قرآن مجید بچوں کو اس نے بچے کی پٹائی کر دی تو یہ آدمی اس کو سخت بے عزت کیا بے کیا تو خیر اب گیا کنواں کھودنے پر اس جگہ دیکھنے کے لیے گیا مزدور کام کر رہے تھے کہ اس کو بڑا غصہ آیا تھا اس نے کہا کہ میں خود نیچے اتر کر دیکھوں گا یہ سی کام نہیں کرتے ہیں اگر میں خود اترتا ہوں اسے اتارنے لگے نا تو آدمی سے چھوٹی جی وہ چرخی اسی اور نیچے جا کر لگا اور یہ جگہ اس کی یہ سڑک لگی اور بس اسی جگہ مر گیا پندرے میں جا کر دوسرے بھائی نے کہا پی سے میں اترتا ہوں اور اس کو جب اتار رہے تھے آدھے میں وہ چھوٹا ان سے وہ جا کر اس کی پسلیوں کے اوپر لگا اور تیسرا آدمی جو ہے تو اس نے اس کو جو چرخی تھی اس کو پھونکنے کی کوشش کی اسے جو پکڑا تو چرخی نے اس کو گمایا اور کنیں اس طرف جا کر پھینکا اسے اس کو کھا کے اس کی پکڑ نہیں ہو رہی تھی اس نے اللہ کے بندے کو ستایا کرک بات کر کے بس پکڑ سی ہو گئی پکڑے کا سامان پورے دن تھا, تھا پکڑ نہیں ہو رہی تھی فکر میں کرے بارشیں تو, تو خیر جی یہ کی نیکی ہے اخلاقی وائر کا دروازہ کھولنے والی ہے کسی شاید نے شاید کیا کہا جی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاج کے لیے کچھ کم ن تھے کروبیاں کروبیاں فرشتوں گی کروبی فرشتوں گئے تھے کروبیاں بہت جما ہے فرشتوں ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں تو ان شاء اللہ یہ کر لی ناف کا کچرنا اس جگہ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں ان شاء اللہ آپ دیکھیں گے واضح برکت مال جان اولاد کاروبار ہر چیز میں برکت آتی ہوئی دیکھ لیں میں جگہ کیا تو ہاں خاندان والوں نے کہا کہ نور صاحب دعا کرو ہمارے بچوں کے لیے عورت نے کہا تو میں نے کہا کہ دعا تو میں کروں گا لیکن تو اس کے بچوں کے والد صاحب کو ستایا نہ کر بعد نے شکایت کی تھی کہ مجھے بہت ناگوار باتیں کہتے ہیں تلخ کرتے ہیں بےزر کرتے ہیں کہ عورت مالدار ہے اس کا مال ہے گھر میں چل رہا ہے میں شادی تو میں نے کی ہے لیکن بہت غریب ہے تو بس وجہ سے یہ جو ہے تو وہ اب میں کیا کروں کہ مجھے تکلیف کوفت ہوتی ہے میں نے کہا تو بچوں کی ترقی کیا تھی ہے تو ہم ان کو ستایا نہ کریں دعا میں کروں گا ان شاء اللہ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں بار بار کہتے ہیں کہ دعا کرو جی کہ کوئی بچوں کا کوئی کھلے ہی مستقبل بنے میں کہا کرتا ہوں گھر والے کو ستایا نہ کرو تاکہ تمہارے گھر میں خیر کے آلات آئیں آپس میں ایک کے دل تو برے کیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دل کی دل سے چاہت نہیں ہوتی دعا کی لیکن دعا الفاظ کو نہیں کہتے ہیں. ہم دعا مانگتے ہیں ربنا حبلنا من للمتقین اماما. یا اللہ مجھے اپنے بیوی کی طرف سے اور بلال کی طرف سے رسید فرما اور ہمیں جو ہے تو مطین کا امام بنا یہ الفاظ ہے جناب دعا کل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جو تیرے دل میں پیدا ہوئی ہے کسی کی خدمت سے یا کسی کی اذیت سے کسی کی خدمت سے جو کل میں کیفیت پیدا ہوئی ہے یہ دعا ہے اثر کر رہی ہے اور کسی کی عظیت سے جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اس کو ناراضگی کی یہ بدعا ہے باقی وہ زبان کے الفاظ ہیں اور ان کے پیچھے بات کو دیکھا کر کہیں تو پہنچا کر اپنے لیے بدواؤں کا سامان دل, دل کے دکھانے کا سامان تو نہیں کر رہا لوگوں کو اگر تو کر رہا ہے تو پھر جو ہے تو اس پہ ش کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے نا جی کم کریں گے جی ان شاء اللہ پانچ دن لگیں گے موترم بازار دوستوں لاہور میں ایک محلہ ہے وہ کہتے ہیں محلہ گونگ محل آواز آ رہی ہے لہٰذ آواز <متصف> <مجد>. آ رہی ہے ریاست کو بولتے ہیں آ رہی ہے پچھلے پنکھوں کو بند کریں گے سب صاف آئے گی <متصف> پچھلے پنکھوں کو بند کر لیں لاہور میں مالا ہے مالا گنگ محل آواز آ رہی ہے لیا سو اس سے سر نہیں رہتا چاہیے بعض علاقے کے لوگ ہاں کے لیے ایسے کیا کرتے ہیں اور نہ گونگ محل ہے اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک تجربہ ہوا کہ اور کو کسی نے کہا کہ جب تک آدمی کسی آدمی کو بولتے ہوئے سنے نہیں تو یہ بولنا نہیں سیکھ سکتا اس نے کہا یہ کیسے بات ہے تو انہوں نے چھوٹے بچوں کو گونگ محل میں رکھا ان کے سارے خادم ملازم گونگے رکھے ان کو بولنا نہیں آتا تھا تو بڑے ہو گئے لیکن ان کو بولنا نہیں آتا تھا گونگے تھے وہ سارے بچے تو اس زمانے میں ریسرچ ہوئی ہے خیر انسان جو ہے یہ اپنے اندر کوئی چیز سیکھتا ہے تو دوسرے انسان کو دیکھ کر سن کر اور سن کر بہت سیکھتا ہے تھوڑا دیکھ کر سیکھتا ہے اب جو مادردات گنگے ہوتے ہیں مادزاد بہرا ہوتا ہے وہ گنگا بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی دنیا میں کیا ہو رہا ہے بس اس ڈاکٹر صاحب ہم تو کہتے ہیں دیکھنا دیکھنا بہت تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ جالنا اور سبھی عام سننے والا اور دیکھنے والا بنا سننے کو پہلے کہا ہے کیونکہ سننے کے ادارہ لرننگ میں جو ہے تو یہ زیادہ ہاں میں دیکھنے سے جی؟ سننا زیادہ ہمیں ایسے ہی انسان جو ہے یہ باتمی صفات بھی سیکھتا ہے اور سیکھنے ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جن کے اندر باتمی صفات ہوں اور بغیر اس کے سیکھ نہیں سکتا ہے خود بہت سیکھ نہیں سکتا بات صفات سے اس لیے اللہ تبارک اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر دِس میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے سچ بات ہے یہ جنوبی افریقہ میں رہا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خصوصاً کہ کوئی مسلمان ہو تو ہماری لڑکیوں سے شادی کرے جی. مسئلہ ان کے لیے تو یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو تھے شاگردی وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں لوگ بہت کوشش کرتے تھے کہ ہمارے یہاں شادی کرے تو کہتے ہیں کہ میں بار سوچا کہ شادی کرنی ہے تو کسی دیندار گھرانے میں کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ آج دیندار گھرانا میں نے منتخب کیا تو ان کے ساتھ تعلقات بنائے میں نے ایک کھانے پر بلایا کھانے پر جب گئے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہاں بردو سارے بیٹھتے ہیں تو وہ گئے جس لڑکی سے میری شادی ہونی تھی وہ بھی منگنی ہوتی بیٹھی ہوئی ہے کتنے مہینے نوجوان لڑکا آ گیا اور, اور جا کر سیری اس سے بغل گیر ہوئی اس طرح اس کے بعد بردوست ہوتے ہیں اس طرح جیسے امریکہ کی وزیر خارجہ آئی تو یا سر افساد ہوا جی اخبار اور تکلیف ہو گئی کہتے وہ پورے ڈائننگ ٹیبل پر کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوا کہ لڑکی کے باپ جو بوڑھا تھا بڑی عمر کا تھا تو اس کے ذہن میں کہیں اس سے کہیں بات لڑکی تھی یا کچھ تو اس نے کہا کہ اس کو خیال ہوا کہ یہ آدمی ہمارا داماد بننے والا ہے تو پریشان ہو گیا تو اس اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا کہ ایکچولی ہی ہر حقیقت میں لڑکا جو ہے تو اس کا کزن زادی خال آزاد نظی میں سب کو کزن کہتے ہیں نا <laughs> کوئی زبان ہی نہیں ہے <laughs> تو انہوں نے کہا ایسا کہ کزن سے بغل کی بنا تو گویا جائز ہے کیونکہ اس معاشرے میں یہ قدر یہ اصول رہا باقی ہی نہ رہا تو سیکھ سکے آئی یہ غیرت اصول باقی ہی نہ را. ہے ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب وغیرہ کہہ رہا تھا کہ ایک لڑکا مسلمان یونیورسٹی کا طالب علم تو آنے جانے لگا تو کہتے ایک دن وہ اتفاقل آیا ملنے کے لیے تو میں نے کہا کہ آج جو ہے تمہاری اس کا بانجی کا بانجی کا برتھ ڈے ہے کہ برتھ ڈے ہے یہ منانا یہ اس بہت سخت پرائز کرنی چاہیے ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے آپ اگر غیر مسلموں کی رسوم کو اختیار کریں گے تو ان کے کلچر کو عام کر دیں گے کہتے وہ جو نو مسلم تھا اس نے کہا کہ اوہو آج میرا ہی برتھ ڈے ہے تو دین آئی شوڈ میری یو تو مجھے آپ کی اس بانے سے بدلی شادی کرنی چاہیے تو کہتے میں تو ہوا میں سک غصہ آیا تو میں نے کہا کہ حسین دین آن دس ولڈ آئی ووڈ ہیو کارڈ ہولڈ آف یو میک ہمارے ملک میں تو اس بات پر میں تیری گردن پکڑ لیتا میں نے کہا کہ اب یہ سامنے آیا کہ اس بات کو بہت طریقے سے اور بہت سلیقے سے کہنا ہوتا ہے اگر آدمی شادی کا پیغام دینا بھی چاہے تو یہ سب کہا جاتا ہے وہ ہے باہرین علم اور صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ صبح اثرات کی جو غیرت ہے صحیح طریقے والی غیرت پردہ غیرت اور یا جو ہے یہ باقی جگہ پر اولیا اللہ کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کی غیرت ہے اور پردہ یہ اولیا اللہ کے درجے کا ہے تمہارے ایک بزرگ ہمیں واقعہ سناتے تھے کہ انگریز کوشش کرتے تھے پروموشن اس آدمی کو دیتے تھے کہ جس کی بیوی مس پارٹیز میں آئے جو آدمی بے پردہ بیوی کو لے کر آئے پارٹی میں تو اس کو پروموشن دیتے تھے کہ اب یہ ہمارے کلچر کے قریب ہو گیا اور اس کا یعنی یہ فنڈامنٹلس نہیں رہا اس میں خطرہ نہیں ہے تو ایک آدمی تھے ان کی بیوی بڑی مغرب مسلمان پٹان عورت تھی تو باہر نہیں نکلتی تو ان کی پروموشن رکھی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ اللہ بخاون نے بیوی بی سے کہا کہ اللہ کی بندی میں اپنے گھر پر ان کی دعوت کر لیتا ہوں انگریزوں کی اور یہ جب آئیں گے تو, تو تھوڑی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا خان لینا بس میری ایک پرموشن رکیے میں کیا کروں کہتے ہیں کہ اس نے کہا چلو اب نہیں چھوڑتے ہو سر نے کھانا پکایا اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھا گیا اور انگریز افسر آ کر بیٹھے اور کھانے کو جس وقت عورت آنے لگی تو اس اپنے کمرے سے ڈائنگ روم میں جب قدم رکھا تو چکرا کر گری اور اس کی موت ہو گئی یہ ساد تک حیا اس کے قلب میں بات روم بتا سکتی قربان کرنے سے پہلے سنجان قربان تو یہ یعنی آدمی باتل میں آتی ہے چیز جب اس طرح کی اس کو حق ہے یا باطل جب اس طرح کی اس کو سبت ملتی ہے تو اس کے اندر چیز داخل ہو جاتی ہے چاہے ہے نہ چاہے ہمارے گاؤں میں نکبندیوں کی خنکھاہ ہے تو وہ علماء لمبا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں تو وہ اپنی اپنے اصولوں کو دیہات کی زبان میں بیان کیا کرتے ہیں تو ایک مرید نے پوچھا جی کہ فیض کیسے منتقل ہوتا ہے شہر سے فیض کیسے کلب میں منتقل ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تندور پر عورت گرمیوں میں بھی روٹی پکاتی ہے اور سردیوں میں بھی پکاتی ہے ہاں جی گرمیوں میں کیسے پکاتی ہے کہ جوں روٹی پکانے کا وقت آتا ہے تو اس کو ناگواری شروع ہو جاتی ہے کہ آپ وہ تندور پر جا کر بیٹھنا ہوگا جی خیر بہن مجبوری نہ چاہتے ہوئے نہ پسند اور جوں روٹی پکتی ہے بس یوں اٹھ کر بھاگتی ہے وہاں سے گان چھوٹی ہے جی اور سردیوں میں جب روٹی پکانے کا وقت آتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ اب وطن گرم ہوگا جی چاہ سے بیٹھتی ہے چاہ سے وہاں کام کرتی ہے روٹی پکانے کے بعد بھی روٹی بیچ دیتی ہے جی بچے کے ہاتھ کو لے جا کر رکھتے ہیں اور خود تندور پر بیٹھی جاتی ہے کہ گرم ہوا نہیں تھا کہ یہ وہ جو گرمیوں کی طرف کی موسم میں عورت روٹی پکاتی ہے اس طرح کی صحبت سے منتقل نہیں ہوتا ہے سردی میں جو چاہت پکاتی سے پسند سے ہوتا ہے جگہ سب گیا ہوا ہو جہاں ظلمت ہو ماسیت ہوا ہے استعمال کیا آ... نمر کا الختی ہو جب کوئی معصیت ہو رہی ہو اور کوئی آدمی وہاں پر ہو کرا اس نے اس کو نہ نہ, چاہا, نہ پسند کیا اس نے ناگواری نہ گواری کی جی؟ منگا بھانے ایسے گویا وہاں نہ ہو اور کوئی آدمی وہاں سے سیگڑوں بھی دور بیٹھے ہوئے کہا اس طرح کا گناہ ہوا اس طرح کی معصیت اس نے کہا ہو تو بڑا اچھا ہوا ہم بھی وہاں ہوتے تو جی؟ راضی ہوا اس پر اچھا ہوا ہے تو کانا کا من شہید آ گویا کہ یہ وہاں موجود ہو اس کا گناہ اس پر اس کا نقصان آنا کل پر ظلمت آنا معصیت آنا ویسی ہوگی جیسے کہ وہاں پر تھال کیونکہ دور سے یہ فیض سو مت حاصل کر رہا ہے صوبیہ کی مشق ہو جاتی ہے حقیقت کسی بھی حقیقت پر مراکب ہو کر اس سے فیض لینا تو اگر شیخ امریکہ میں تو اس کے حقیقت پر آدمی مراقب ہوتا ہے تو فوراً آدمی کو محسوس ہوتا ہے بعد میں اصلاح میں اور حقیقت محمدی علیہ صاحب اصلاحات ایسی ہے کہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے کسی جگہ سے مراقب ہوتا ہے آدمی فوراً دراخ ہو جاتا ہے فیض آنا محسوس ہوتا جاتا ساری کائنات کیا چاند کیا مریض کیا سورج یہ جو آدم نازر کہہ دیتے ہیں نا شبہ پڑتا ہے فقط اللہ حقیقت کا دراج میں آدمی یورپ میں تقریر کر رہا ہو آپ یہاں اس کو, ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہاں اضر تو نہیں آج اس کی حقیقت یہاں پر آئی ہوئی ہے خود نہیں ہے وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی بیت وہاں ہو جہاں آدمی کا دل لگ جائے اس کو چاہت ہو جائے پسند ہو جائے اور جہاں دل نہ لگا ہو تو وہاں آدمی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے دل لگے تو فائدہ میں اپنے ساتھ جی نے کہا کرتا تھا کہ دیکھو مہارج مولانا صاحب رحمت اللہ کے بعد جب آیا کرو تو خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر آیا کرو اور تراش تراش اپنے چھینک رکھا کروں کیوں کہ ان کا مزاج بہت نفیس ہے اور کوئی آدمی گندہ بے ترتیبہ اگر آیا ہوا ہو تو اس, ان, ان, ان, اس انتظار نہیں ہوتا ہے ایک آدمی اگر مدر جانان, جان جانان جان جانا ہم تو گئے کہا جا کر گاڑی تراش کیا ہو گاڑی کا مسئلہ ہے کہ موٹی سے جو زیادہ ہو نا موٹی سے زیادہ ہو اور بری نظر نہ آتی ہو تو اس کا موٹی کے برابر تراشنا مستحب ہے تاکہ آدمی کا غیر مقدمہ سے فرق ہو تاکہ ان کے شکر غیر مقلدین کی نظر نہ آئے اور مٹھی سے زیادہ ہو اور بدحید بھی نظر آتی ہو انوشی میں نہ لگتی ہو تو اس کا تراش کر مٹھی کے برابر کرنا واجب ہے اور مٹھی سے زیادہ کا رکھنا یہ جائز ہے مشرطے کے بدحیت نظر نہ آتی ہو تو آدمی کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا بات ہے تو خیر وہ ان کی اتنا نفیس مزاج تھا کہ بہت بڑے رئیس آیا کرتے تھے تو کھانا بہت کھاتے تھے تو کھانا بہت کھانے کو دیکھ کر ان کو کوفت ہوتی تھی سر میں درد ہو جاتا تھا تو جاتے حضرت کوئی خدمت ہمارے لائے تو کوئی دو تین بار آیا گیا آ کے لائق یہ خدمت ہے کہ سال میں ایک بار آیا کر تاکہ ایک بار درد ہو سر میں صبح کہ ایک رئیس آئے تو انہوں نے پانی پیا گڑھ بٹکے سے گڑے سے اور ڈھکنا اوپر ٹہرا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا کہ وہ جب ایک جگہ ڈیلی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے نا تو زمانے میں موٹریں بڑی ہوتی تھیں تو یہ جو بڑی اشیر کے لوگ ہوتے تھے یا جنہوں نے لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانا ہوتا تھا تو پالکی میں بیٹھ کر جاتے تھے چار کار اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے تو یہ پالکی سے جاتے کہ دکانیں بے ترتیبی بنی ہوئی ہیں نا کوئی آگے کوئی پیچھے کیس سے گزر کا سر میں درد ہو جاتا ہے پالکی میں بیٹھ کر جاتے تھے ایک دفعہ ہے یہ مغل شہزادے تھے کاغذ صاحب مغل شہزادے تھے نا اللہ نے اپنا طلب فرمایا تھا تو یہ دور نے کہا بڑا تندرستی کا دور تھا فقر و فاقر کا تھا تو ایک دفعہ صبح آنکھیں بڑی سرخ تھیں اور برا حال تو کسی مرید نے پوچھا تو فرمایا کہ رات کو سردی تھی اور رضائی ہمارے پاس تھی نہیں تو سردی کے مارے نیند نہیں آئی تو کسی عورت نے سن لیا تو جلدی گئی اس نے کوشش کر کے رضائی بنا کر لا کر دے گی تو دوسرے, دوسرے, دوسرے, دوسرے دیکھا مریضوں نے پھر آنکھیں سرخ ہیں. ان کیا نے کیا بات نہیں کہا کہ وہ, جو پانکے تھے تو اس نے وہ بہتر ٹی وی سے لگائے ہوئے تھے تو بدن کو لگے تو پھر ساری رات نیند نہیں آئی صبح پھر جائے تو جو خاص مرید جو سمجھ گار ہوتے فوٹو رو پیمانے لے کر لکیریں لگائی ہیں جی اور پرکار سے جو ہے تو اکویل ڈسٹینس آ جی پورے فاصلے پر وہ کش لگائے اور پھر جو ہے تو ٹاکے لگائے یعنی جو ٹالے صحیح ہوئے تھوستے ہیں بدبو سے تکلیف ہوئی کہ بدبو سے دباؤ پھٹا جا رہا ہے گولی کا درد تو کیوں رہا بدبو سے دباغ پھٹا جا رہا ہے صبح اللہ آرہ عالم نہیں تھے میں کہتے کہ جتنی اونچی نسبت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کی تھی اونچے درجے کے مجدد گزرے ہیں اتنے بڑے عالم امیر المومنین المومین فلاحیثی جی؟ حدیث میں شیخ الحدیث ہوتا ہے پھر محدث ہوتا ہے پھر اس کے اوپر جو حافظ ہوتا ہے حدیث کا سب صوت الف درجہ جو ہے امیر المومنین فی الحدیث تو مدر ممالجی چودہ سو سال میں چند آدمی ہوئے ہیں جن میں شاہ رحمت اللہ رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں جتنی کہ اونچی ان کی نسبت تھی اتنی اونچی نسبت مگر جان جنا رحمت اللہ علیہ کی بھی تھی اتنا الگ تعلق تھا جس دن شہادت ہوئی ہے تو اس دن آآ آآ آآ... یہ شر نگا بنا کر دن نہ خوش رسمیں بخاتو خون غلطی دن خدا رحمت رحمد کبی آشخان پاک تین کی بڑی سی رسم رسم جاری کی ہے خاک اور خون میں لوٹ پوٹ ہو جانا اور ایسے عاشقوں پر خدا تعالیٰ ایسے پاک ماتن والے شاخ پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے بنا کردن خوش خون کر دن خدا رحمت کو خوش رسم پاک خداشان اترا اور ایک دوسرے شہر شہر تھے نا وہ شعر تو یاد نہیں ہے کہ میری قبر پر لکھا ہوا تھا کہ شہید کا جرم سوائے اس کے نہیں ہے بھارت بہت شہر ہے اس کو سے نکالو تھی جی. مگر جان جانا رحمت اللہ علیہ بجنی اس کا کوئی جرم نہیں ہے بجز اس کے بے گناہی کے اور کوئی جرم نہیں ہے اس کا کوئی بہت بڑا شہر ہے رحمتہ اللہ اللہ علیہ سناتے تھے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹی بی کا اسپتال ہے ہاں جی وہ تیسرے درجے کا تھرڈ ڈگری کا مریض لایا ہوا تھا ٹی بی کا ان کے اسپتال میں دکھایا جس کے بلغم میں جراثیم شمدا نظر آتے تھے میں جی تو انہوں نے کہا کہ ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ دور فاصلے پر بیٹھا جائے اور اس کے سانس سے بھی ٹی بی لگے گی ان لوگوں کی اصطلاح میں اس کے سانس سے بھی ٹی وی لگی کیوں کہ وہ چیز کے اندر سوراخ کر چکی ہے الگ اللہ بھی آتا ہے کھب جاتا ہے گڑ جاتا ہے قلب میں ہاں جی پھر یہاں تک آدمی کے روئے سما جاتا ہے بڑا سچے سناتے تھے آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق جیسے کہ ہو شاخ گل میں بادِ گائی آدمی کے رشے رشے میں سما جاتا ہے جیسے کہ ہو شاخے گل میں بادِ بادر گاہی کا نام سبحان اللہ سو اللہ تباہ فضل فرمائے جی ختم پڑیں گے ہاں جی پانچ منٹ ختم پر لگتے ہیں تین سو نو سال گزرے ہیں ان کے اگر مراد صاحب رحمتہ اللہ جب اس کو سناتے تھے تو فرما دے کہ تین سو نو ایک جگہ ہی کہے جا سکتے تھے تو سراسا تو میرے حصہ کیسے کہا گیا ہے کہ جو ہے شمسی سال شمسی سال جو تین سو ہوتے ہیں وہ کمرے تین سو نو ہوتے ہیں تو دونوں رضاموں کے بیچ میں تذرہ ہو گیا ہے تین سو نو سال تین سو نو سال سوئے رہے اللہ کی عجیب چھانے ہیں قدرتے ہیں آپریشن لاؤ بیٹھے یہ کوئی امیال ہے مسئلہ نہیں تھے اور یہ اللہ تھے اسی وقت ان کی ولایت ہوئی تھی تھوڑی دیر میں کہ انہوں نے شرک کو چھوڑ کر تو عجیب کا اختیار کیا تو وہ جنت جس کا ہے کہ ایک نظارہ چالیس سال تک مو رکھے گا سبحان اللہ کہ جس وقت آدمی جنت کی طرف جائے گا اور اس کا جنت کا نوکر ملازم جب آئے گا گلمان اس کی طرف دیکھے گا تو اس کے حسن جمال سے اس کو خیال ہوگا کہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات علی کا دیدار ہو گیا اور سجدہ کرنے کو آگے ہوگا تو اس کو بتایا جائے گا کہ جنتی یہ تیری جنت کا نوکر ہے کو کہاں اس کا استوالا سا پڑھ رہے تھے کہ اے مصور تیرے آٹھوں کی بلائیں لے لوں اے مصور تیرے آٹھوں کی بلائیں لے لوں کیا تصویر بنائی میرے بہلانے جس نے یہ کچھ بنایا وہ کیا ہوگا زندگی کو کھا جائے گا یہ تو تیرا نوکر ہے کہ وہ دنیا میں تذکرہ سنا ہوگا استحروں کا ہاں جی کہنا مرضی ایسی ہے اور لائب ایسی ہے اور فلا ایسی ہے اور فلاں ایسی ہے جی تو صاحب یہ مجلس کی تاثیر ہوتی ہے وقت کا ضائع ہونا مجلس کی تاثیر ہوتی ہے زمینداروں کے پاس جاتا ہے یہی نتیجہ ہوتا ہے بخیر وہ کہ جب جائے گا جنتی تو کیا ایسی نہریں ہیں ایسے خیمے ہیں اور اس میں دیکھے گا ذور کو تو ہکا بکا رہ جائے گا اس کے اس نے جمال میں مو ہو جائے گا اور سمجھے گا کہیں وہ جو این مرضیہ مرضیا کا تذکرایا تھا وہ مجھے مل گئی ہے تو وہ اس کو بتائے گی کہ ہم تو اس کے خاص پر کتنے درجے کے خادموں میں ہیں جب آگے بڑ منزل میں بڑھو گے تو پھر اس تک پہنچو گے تو اگلی منزل پر اور اس وجہ جمال ہوگا اگلی پروڑ ہوگا پھر کہیں جا کر اس کو اس, اس کی ملاقات ہوگی اور وہ این مردیا کا سارا حوصل جمال اور جنت کی ساری کیفیتیں اور روحان روسی چیزیں ظاہر اور باطنی نہیں وہ ساری دنیا اور بیٹھیا دنیا کی ایک چیز کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے وہ دنیا کی کیا چیز ہے یہ جی؟ جس کے بخال ہیں جنت جنہیں کی ساری نعمتیں بھی کچھ بھی نہیں وہ مومن کہا تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ اللہ اللہ سینا روحوں میں جھکنا سجدے میں سر کا زمین پر رکھنا یہ تیرے سجدے کی قیمت نہیں ہے یہ تیرے ذکر کی قیمت ہے نائ نہیں ہے اور جن کی نعمتیں اور رہنا اور خوشنمائیاں اور باغ و بہار اس کی قیمت نہیں ہے اس کا بدلہ نہیں ہے اس کے اثرات اس کا بدلہ تو رضا لاہی ہے اس کا بدلہ تو رضاء اللہ ہے اور اس کا بدلہ تو دیدارے لاہی ہے تو کامیابی میرے بھائی کامیابی تو یہ ہے تو اس لیے جنت کو بیان کی آیتوں کی آیتوں نے بیان کیا اور آدیش کے مضامین کے مضامین نے بیان کیا تو اس کو اتنا بیان کرو کہ انسان جنت کا نادیزہ حاشق ہو جائے اور دودھ کے ان لاگی کو ایسا بیان کرو کہ اس کے احساب میں نرزا پیدا ہو جائے جو نصیحت اور واضح ہے وہ ترغیب اور ترہیب دو شوبوں کے راستے سے ہے اور انسان کے خوف اور شوق کے جذبوں کو بار کرے اور قرآن کی ترتسلو بھی ہے سبحان اللہ پھر اگلے درجے والوں کا حال ہاں جی سبحان اللہ کہ ایک بزرگ کی وفات ہو رہی ہے روح قبض ہو رہی ہے اور جنت کے مناظر ایسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں ریفلیکشن گزر رہی ہے تو پاس بیٹھا وہ مرید تھا اور اس کو بھی جنت کا نظارہ نظر آیا بڑا خوش ہوا حادثر صاحب مبارک ہوا برفردار یہ نظارے تیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نظارے تیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کبھی اللہ کی ذات و ہتا ہتا ہتا تو وہ جو اٹھا کر اس طرف کو نہیں دیکھا ہے ملدبان گنج ملدبان رحمت اللہ علیہ کے سوانے میں آج لکھا ہے کہ ایک سو بیس سال کی عمر پائی ہے سو سال تو پڑھایا ہے درس قرآن دیا ہے اور مجھے دو بڑی بات مستی چھائی رہتی تھی ہر بکانی اور حال نہیں مجزوبی کا ہوتا تھا تو وہ کوئی بیٹھے ہوئے تھے شاگد مری تو وہ مزے میں آ کر درسے کہہ رہے تھے کہ جب, جب حشر میں برساتی آگے سے جائیں کیونکہ جب آخص میں پورے آئیں گی ہمارے پاس ہم سے کہیں گے کہ چل کے آؤ بھی سنا تمہیں ہم دس سے قرآن سنائے یہ رہنائی ج خوشنمائی جو ہے غور کے لب و برخسار میں نہیں جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے چور و خیام سے گزر بادہ و جام سے واقعی اللہ کے تعلق کا ایک مقام ہے چار وقت کا جو دھیان باطن میں جگہ پکڑ لے ان کی جنت دائمی دیدار ہوگی وہ بات پھر نہو قصور میں ہے ہاں اور نہ جیس تو جنت کی ان چیزوں میں ہے تو کھانا پینا وہاں کی عورتیں وہاں کے غلبان وہاں کی سواریاں وہاں کے میدان وہاں کے مالات کسی چیز میں نہیں ہے میں نے دھیان کیا اس بات کو ساگر صاحب کہہ رہا ہے آگے سے کہ سر وہ تو افتوار دیدار والی کو بھی ترتیب تو ہے نا میں فکر نہ کرو کو اور میں اس بات کی بولی نہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں گے ہزاروں سال اپنی سے بہن ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں سال ہاد بت خانہ میں نالد حیات تاز بزم عشق یک دانا راز دنوں سال ہاس زندگی کعبہ بتخانہ میں شیختی پکارتی ہے فریادیں کرتی ہے روتی دوتی ہے تب کہیں عشق کی مجلس سے ایک راز کو جاننے والا نکلتا ہے شعر پڑھا کرتے تھے اور سکتے اللہ کرے ناظر ہو جائے صدیوں میں بیجتا ہے ہےکی وہ مستانہ بدل دیتا ہے ایک جنبش میں جو وہ انداز ہے, صدیوں میں کہیں کہیں نہ ستیہگا نا ہے آگے جو جائے کریں, باقی ستیاگ ہو جائے گا بیجتا ہے ساتھی بیجتا ہے ایسا مستانا کئی سدیوں میں ساتھی بیجتا کئی سدیوں میں ساتھی بیجتا ہے ایسا مستانا کمپیوٹر پر وائرس وائرس کی ہو جائے نا گنا جیسے پھر یہ بزرگوں کا فیض جی اور کسی جگہ پڑا ہوا نہیں کراتے ہیں کئی صدیوں میں ساتھی بھیجتا ہے سمجھتا نا کئی صدیوں میں ساتھی بھیجتا ہے سمجھتا نا بدل دیتا ہے ایک جنبش میں جو اندازے میں خانہ وہ کہیں کوئی کوئی ایسا چوک حرو قصور کا جو کشش ہے وہ بھی مائل نہیں کر سکتی حضرت عمر بن نظیر رحمتہ اللہ علیہ نے بعد خلافت ملنے کے اور بعض بعض یہ فیض خاص جو مجھے اللہ کے تعلق والا اور خطبیت والا تھا یہ ہونے کے گھر سے کہا کہ ہم آپ کے قابل نہیں رہے ہیں اگر آپ ہمارے پاس رہنا چاہیں تو ہم آپ کے حقوق نہیں پورے کر سکیں گے اور جانا چاہیں تو آپ کا اختیار ہے ڈھائی سال تک نے جنابت کی دہبت نہیں آئی ہالک ملک ہے کو کرنٹ رو ہوتی ہے بعض ایسی رو آتی ہے سب کو جل جلا دے کر ہر کسی کا نہیں ہوتا ڈرا نہیں ہے گھبرائے نہیں چود سے پڑے پروارا مگسلہ ندہ پروانے کیا اپنے پروں کو جلا کر پنا ہونے والی جو بات ہے یہ شاد کی بخشی کو نہیں بکھی کو نہیں دی جاتی پروانا کوئی کوئی ہوتا ہے کہ تر سے مانگوں میں تجی کہ सभी کچھ مل جائے تر سے مانگوں میں تجھی کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے بھائی اور دوستو کامیابی یہ ہے جس سے راضی ہوا اللہ جو چھوٹا دوستوں سے ہوا داخل جنت میں یہ کامیابی ہے اور بڑی رہنا خوشنمایاں ہیں اور بڑی ہولناکیاں ہیں جس کی طرف انسان بڑھ رہا ہے تو یہ ترابی میں جب حافظ صاحب قرآن پڑھ کو سناتا ہے نا تو اس میں جب جھنڈن کے لاکھوں کو بیان کرتا ہے دل میں ایک خوفتی ہے کیا میں ساری زمین پر دوڑے اور ایک آواز لگائے ان امریکیوں اور برطانیہ کے لیے کہ اللہ کے بندو احاط کی طرف بڑھ رہے ہو احساس کی طرف بڑھ رہے ہو احاط کی, کی طرف بڑھ رہے ہو تمہارا کیا ہوگا وہاں تمہارا وہاں کیا ہوگا کیا یہ آسان بات ہے؟ کامیابی یہ ہے پھر میرے بھائی تھوڑی سی بات یا رض کرنی ہے پہلے تو خیال تھا کہ کامیابی کو پہلے دنیا کی چیزوں کے حصول پر کر کے آخر میں مختصر گئے تو اس کو اس کی نفی کر کے پھر اس کو کریں گے بھائی لائی کو جنت کو لیکن وہ پہلے آ کے شکر اللہ کا زداش ہو گیا اور صرف دنیا کے یہاں سے کامیابی جو ہے وہ مادی وسائل جو میں نے گرے تھے شروع میں ان کے جمع ہونے کو نہیں کہتے ہیں دنیا کے زندگی میں بجائے مادی وسائل کے احوال کا درست ہونا کامیابی ہے احوال کا درست ہونا کامیابی ہے بڑا بنگلہ ہے ایئر کنڈیشن ہے سارے کے سارے وسائل اس میں آرام کہ ہیں اور آرام آدمی کو نہیں مل رہا سارا سامان راحت تو ہے راحت نہیں مل رہی ہے اچھی نیند کے سارے سامان ہیں نیند آدمی کو نہیں مل رہی ہے ساری ایسی چیزیں کھانے کے سامان ہیں اس کو آدمی کھا نہیں سکتا ہے بہت ہی بیماریوں سے اور کھاتا ہے تو عزم نہیں کر سکتا ہے تو تو کامیابی نہ ہوئی نہیں کامیابی تو حوال کا درست ہونا ہے سڑک کے کنارے پڑے ہوئے مزدور کو آرام کی نیند آ رہی ہے جو کہ مال کا ایئر کنڈیشن جگہ میں پڑے ہوئے سر کی مالش ہوتے ہوئے اور پھر دباتے ہوئے سرمایہ دار کو نہیں آ رہی ہے تو آرام حال کس طرح درست ہوا حال تو اس مزدور کا درست ہوا سرمایہ دار کا تو نہیں ہوا نا. تو قویت کا امیر جو ہے وہ سو عورتوں کو جہاز بٹھا کر سعودی عرب ہے اور نہ کھانا الگ سے رہا ہے نہ کسی عورت کا جو تو ہردوں کی سرخی اور گالوں کی متوجہ کر رہی ہے کیونکہ اندر خوف ڈال دیا گیا ہے اور اس خوف نے ساری سارا نشہ رنگ کر دیا ہے سر سات اڈیٹ رم کی گیا ہے جی. اورو رشتے دے مال کا رشتہ ہے یہ صاحب کا غم ہوتا ہے اور کیا غم ہے میں گلے بھی کرتا رہتا ہے کہ تو آیا تمہار اللہ یہ غم ہوتا ہے تیل کا نمک کا دال کا تمہار اللہ چلو یہ رفیفہ یاد آ تو سنا ہوں آپ نے مول صاحب تو خوش ہو جائے ہرا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے گدے پر لایا کرتا تھا اور ان کا راستہ شاہی استبل پر گزرتا تھا تو جب استبل سے جب گزرتا تھا نا تو اندر لوگ ہرا چارہ وہاں پر پڑا ہوا ہے شاہی استبل کے گھوڑوں کے آگے خاص بات شاید ان گھوڑوں کے اپنے عزت کے لیے اپنے زیادہ استعمال کرتے ہیں سیب کھا رہے ہیں جی بادام کھا رہے ہیں جی. سنیے بات آپ سے جی. گھوڑے سیب کھا رہے ہیں بادام کھا رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں جی کہتا جب لکڑاہے والا گزرتا تھا اے کہتا کہ یا خود اے پاکا رہا بار ہو یا اور دہرانوں میں چار چپانی یا میرے پیٹ پہ تو باہر کو بھی تھی دیکھ لے جی اور پھر جو ہے میں جب جا کر گراتا ہوں اس کو اوپر مجھے سوکا گھاس بھی دیتے باہر جو ہے تو وہ کر دیتے ہیں جی وہ چڑی جی اٹک والے آئے ہوئے کدھر بیٹھے اٹک والا جیڑ جی؟ جی؟ کے تو دکھا دکھا دکھا باہر نکالتے ہیں نکال دو باہر وہ ڈیر پا کے یا اللہ خوش تم گھاس ہوتی ہے اور یا میں نہیں مخلوق ہوں اور یہ یہاں پر جو ہے تو گوڑے ہیں اسے کھا رہے ہیں تو ایسا ایک دن جو ہے تو جب گزر رہا تھا اس دیکھا کہ با چی کو پکارے سبل میں ہو رہا ہے جیسے دیکھا تو کسی کا زخم سلائی ہو رہا ہے کسی سے تیر نکال رہے ہیں کسی کو کیا کر رہے ہیں تو کہتے کہ یہ کیا بات ہے تو نکھا یہ شاہی سبر کے جو گھوڑے ہوتے ہیں کبھی کبھی بادشاہ کی جو ہے تو جنگ ہوا کرتی ہے تو جنگ کے بعد پھر یہ ہوا کرتا تو یہ جنگ ہوئی ہے وہاں پر جنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ استبر والے گھوڑے واپس آئے ہیں تو کہتے بسار بسار بسار ٹھیک, کہ ای ٹھیک ہے بس تجھے میں سے رکھا ہے نا لڑکیوں کو گٹا اور وہ گندگی کے ڈہرو وغیرہ خوش جو ہے وہ چیزیں تراش بس یہی ٹھیک ہے یہ میں کچھ بھی نہیں مانتا ہوں مانتا ہوں نے کہا کہ فلانا جیل میں چلا گیا فلاں ہو گیا فلاں کو یہ ہو گیا سمولہ مدی سے بھی ہمیں رچی کا سنایا کرتے ہیں جی جلال آباد کو پاکستان سے بحن لے گیا وہاں کسی نے بحث ہی رکھی تھی تو ایک ملک جو کہ میں پشاور بھی گیا ہوں فلانی جگہ بھی گیا ہوں اور بڑا ہوشیار تھا تو ملک صاحب راہو کو وہ یاد رہا تھا پیچھے جو ہے تو وہ تھا وہ کیا کہا تھا رویسا وس روی ہے تو جو آج بڑی بڑی جگہ پر بیٹھتے جس پر وہ مزے اور ایسے شرط ہے وقت ہم سے پوچھا تھا صاحب زندہ تھے جب جبادری کو پیڑ پر سوار کیے پھرتا تھا نواز شریف صاحب تو وہ میں منسرے گیا تو منسرے کے آدمی تھا اسے میں نے کہا کہ برتا ہوا کہ دے نے برگانا خلاد کی جو خدا برتن پورا پاکستان کی تو بات ہم نے کہی تھی اپنے حضرات کا فیض سے بات ہم نے کہی تھی نمبر اس کے بن گیا جی مجلوبہ میں اور تخمینی میں وہ مشہور ہو گیا اخباروں میں تصویریں کسی کو بھی چلے یہ درجۂ بات آ گئی آپ کو سنا دیں ہمارے صاحب رحمتہ اللہ کے پاس ایک مجلوب آتے تھے تو مجھے امر ہوا کہ یہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہے ایو خان اس کا نام ہے اور اس کو تم جا کر کہہ دو کہ وہ چند دنوں کے بعد حکومت اس کو ملنے والی کیا کہتے میں چلا گیا اس کو میں نے کہا کہ تمہیں حکومت ملنے والی تو بس وہ انقلاب آیا اور ماشاء اللہ اس کو حکومت مل گئی بھولیا مجھے امر ہوا کہ میں اس کو جا کر کہا کہ باپ صدر ہو جائیں گے پھر میں گیا وہاں پر اس کو کیا کرایا ہو جائیں کیا کہتے اس کو بڑی محبت میرے ساتھ ہو گئی کہ بکرے صبح کرتا تھا اور بڑی خدمت کیا کرتا تھا مجھے امر ہوا کہ کیا تم اس کو جا کر کہو کہ شریعت نافذ کرنا ہے تو خیر کہتے ہیں کہ میں جب چلا گیا تو اس نے بات گیا تو اس نے دیکھا کہا بڑا خوش ہوا وہ جو مر گیا اس کا نام اختر تھا کہ گوہر تھا وہ جو مر گیا گھر میں وہی تھا اس کہا کہ بیٹا جلدی کرو بابا صاحب آئے ہیں وہ بکرا زبا دمبا کرو اور جلدی تیاری کرو جی تو کہتے ہیں کریں میں سبک آپ سے بات کرنی میں ہے میں نے تو کہا کہ جی شریعت نافذ کرنے کی بات میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تو میں نے یہ بات کہی تو امریکہ والوں نے سبق پڑھا دیا تھا اتنا افسوس کو آپ سبق پڑھایا ہوا تھا اور جگہ اس کو لے آئے تھے تو اس نے پیشانی پر ایسے کیا ایسے تو میں نے کہا کہ اچھا اس طرح ہے کہ وہ ایک آدمی خربوزے لایا تھا آدمی کے پاس تو پہلا خربوزے نے بڑا خوش ہو رہا باشنس کیسے رہی تھی دوسرا کھایا اور پیسے تھا مٹھا تھا پیسہ تھا پاس نام ہے لیکن بس پیس نہیں آ گیا. مجھے پتا تھا کہ اب جو ہے تو رات روٹ جائیں گے تو خیر بات کیا ہو رہی تھی خیرا تیسرا ہاں احواز دوست ہونا احوال دنیا میں کامیابی احوال دوستوں کو کہتے ہیں جناب یعنی مال کو مال کو نہیں کہتے احوال اور مال نہیں آ جی اور کہاں جا رہے ہیں اچھا جی وہ اموال نہیں ہوتے ہیں احوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ کو ہو آپ کو خوشی ہو آپ کو سکون ہو آپ اطمینان میں ہو اللہ سید دیو افیت دی یہ چیزیں دیو برکت ہو ہاں جی یہ چیزوں کیوں, کیوں؟ اس فرمایا کہ علیہم نہ برکات سے میرا ہم اخبار زمین سے برکت ان کو دیں گے اور اللہ کو بھولنے والوں کے بارے میں کہا لفتہ علیہم آ کل میں ان پر چیزوں کا دروازہ کھولیں گے اخباروں نے کہیں کہا کہ برکا سے میرا ان پار سے برکتوں کا دروازہ کھولیں گے اور دنیا کے بارے میں کہا ان پر چیزوں کا دروازہ کھولیں گے چیزیں بہت ہوں گی ہر راہولیشن کا سامان ہوگا ہاں جی لیکن اس سامان کے ساتھ راحت اور ریسولیشن نہیں ہوگی وہ اللہ کا فیصلہ ہے اموال دے دے گا احوال درست نہیں ہوں گے نا جی احوال کے درست کے لیے تو اب میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے طریقے پر بات کرنی طریقہ کیا ہے تو کامیابی ہوا آخروں میں جنت دو سے چھوٹنا دنیا میں احوال کو درست ہونا اور احوال جو ہے وہ اموال سے درست نہیں ہوتے ہیں احوال احمد سے درست ہوتے ہیں یہ طریقہ ہے احوال احمد سے درست ہوتے ہیں جنت احمد کے نتیجے میں ملتی ہے دوستوں دو سے چھٹکارا امال کے نتیجے میں ہوتا ہے تو لہٰذا میرے بھائی سب دنیا اور ہر کی ساری کامیابیوں کو لے ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ جو ہے سوائے اعمال کے درست ہونے کے اور کوئی نہیں ہے تو تجھے اپنے اعمال پر نظر کرنی پڑے گی تجھے توبہ توباطائب ہونا پڑے گا تجھے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا تجھے زندگی کو درست کرنا پڑے گا واجبات پر آنا ہوگا اللہ کا تعلق پیدا کرنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ کی محبت پیدا کرنی ہوگی اس چیز کو سیکھنا ہو اس طرح کا دکھا دے اور جن چیزوں کو تو چاہتا ہے وہ ساری اللہ کر کے دکھا دے گا اور لار بفی سے جو بات شروع کی تو لارہ بفی یہ چیز ہے تو اپنے کو درست کر لے ساری کائنات درست ہو جائے یہ چھ فٹ تر اندر کا درست ہو جائے ساری کائنات اس کے گیز گھومتی ہے ببو اجن میں شہر ہے جہانے رنگ بو دانی بولے دلچیست میں جہاں نے رنگ بانی ولے دلچیست میں دانی مہے کز ہلکا یا فاک سازت گرد خدا میں لطف اٹھاتا فرسود جہاں جی رنگ جہانے رنگ بو کو جانتا ہے کس کائنات کو دنیا کو جانتا ہے دل کیا چیز ہے کیا اس کو بھی تو جانتا ہے بلے دلچیست میں دانی مہے کز ہلکا یا فاک فاضر گرد خدا حال یہ وہ چاند ہے جو ساری کائنات کو اپنے گرد ہلکا بناتے ہے۔ کبھی کبھی چاند کا گرد دائرہ بنا ہوتا ہے نا بادل بادل ہو جائیں ہوں گی ہو جائیں تو ہلکا بنتا ہے کہ یہ ہو چاند ہے جو ساری کائنات کو اپنے گرد ہلکا بناتا ہے بس آخری بات آپ ضرور کرتے ہیں کہ فرمایا عزیز شریف میں جناب اللہ وسلم حریض کرتی ہے کہ جب زمین, زمین کو پیدا کیا تو درد تھی ڈولتی تھی اس سے کچھ محفوظ نہ ہوگا مجھے سی الفاظ یاد نہیں ہے کہ جس سے سکون پر پیدا کی ان میں رہائش کے قابل ہوئی اتنی مضبوط چیزیں پہاڑ پہاڑ سے زیادہ مضبوط چیز لو ہے جو پہاڑ پہاڑ کو سوراخ کر دیتا ہے لوہے سے مضبوط چیز آگ ہے جو لوہے کو پگلا دیتی ہے آگ سے زیادہ سخت چیز پانی ہے جو آپ کو بجا دیتا ہے اور پانی سے زیادہ سخت چیز جو ہے کود والی چیز وہ ہوا ہے جو پانی کو بڑھا دیتی ہے اور اس سے بڑھ کر مومن کا صدقے والا عمل ہے کہ جب یہ دائیں یہاں سے صدقہ کرتا ہے دائیں یہاں سے صدقہ کرے بائیں ہاتھ کو خبر ہو خبر نہ ہو اس کی قوت ہوا پانی آگ لوہا پہاڑوں پر ہاوی ہے تو عمل کو معمولی چیز جانتا ہے ہمارے ایک فقیر فکیر مسجد کے لیے چندہ دیا. تو نے کہا کہ وہ خیال آیا جی کہ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہمارے جانور بیمار ہے قیمتی جانور ہے تو اس کو شفا ہو جائے کہتے ہیں مال مجھے اگائی ہوئی اتنا بڑا عمل اس معمولی چیز کے بدلے دے دیں اس کا تو علاج کرا دیں گے سمجھا مریض سے دے روزی زیر روپے دکان نہ واقلی روپئے اور ٹافی واخ لی ہزار روپیہ دے کر ایک ٹافی لے کر گھر کو چلا جائے تو یہ کی بات ہے سمجھداری کی بات ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے عمل کی تفصیل اختیار کرنا جائز ہے لیکن آدمی دکاندار تو قیمت کو دیکھتا ہے نا جی اتنی بڑی قیمت دے کر اتنی معمولی چیز لے لے جی؟ شاہ مالو رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے تو گھر میں وہاں پھاکا ہوتا تھا پہلے دن میں روٹی پک رہی ہے دوسرے دن پک رہی ہے تیسرے دن پک رہی ہے, پک رہی ہے. گھر والی سے کہا کیا بات ہو گئی ہے انہوں نے کہا آپ تھے نہیں اظہر صاحب ہم آپ کے پیر صاحب اظہر صاحب تشریف لائے تھے تو ہم نے تو ہمارے اتنے کھانے کا بھی کچھ نہیں تھا اور غم تھا کہ ان کے لیے ہم کچھ کھانے کا بندوبست کریں بہت لوگوں کو دوڑا لے کچھ بھی نہ ملا تو ان کو ہمارے کے دوڑنے سے اندازہ ہو گیا کہ ان کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کو بڑا دکھ ہوا انہوں نے کہ پیسے دیے ہم آٹا خرید کے لائے انہیں ایک تعویذ دیکھا کہ اس میں رکھ دو اب آٹا ختم نہیں ہوتا اچھا کہ تعویذ کہا ہے تعویذ نے اپنی دستار ہے باندھ دیا کہ اس کی برکت تو یہاں ہونی چاہیے وہ آٹا ختم صرف پھا کا شروع ہوگا چھوٹا بچہ تھا گھر کا بھوک سے بیتاب ہو کر باہر نکلا اس کا اشارہ ہو گیا کسی کے آگے ہم بھوکے ہیں آدمی لے کر آ گیا لیکن یا اللہ ہمارے اس محبت کے راگ کو جس نے فاش کیا اس کو اٹھا لے بچے کی موت ہو ہوگی تجھ سے مانگوں میں کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے میرے بھائی تیرے میرے کہنے کی باتیں ہیں اس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے میں <tose> اپنے مضمون کے ایک چیز سکھا رہا تھا پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹروں کو میں نے کہا کہ اس تک پہنچتے بھی آپ کو وقت لگے گا نا ڈار ڈیر بیا کروائے گا ضرور نہ پڑے گی سمجھے جدا مزید نہیں کیا ناخل کو سار کی رہائیوں میں ہو جانے مال کی خوشنمائیوں میں ہو موجود بگلو اور عمارتوں میں کھو جانا مدن نے کہا تو گھر دیکھا جی میں تو تو نہ رہے میں میں نہ رہوں ایک دوسرے میں کھو جائیں خانیا کو حرول نہیں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کسی میں حرول نہیں کرتا ہے لیکن بہرحال اتنا قرب ہو جاتا ہے اتنا قرب ہو جاتا ہے اور اتنا اس میں نشہ ہے اتنی ہے کہ کوئی دوسری چیز اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی ہے لیکن ہم اور آپ ڈرے نہیں ہم اور تھوڑا یہ بہت عمل کرو گے آو گے آگے بڑھو گے توبہ بتایا ہو گے زندگی کو دست کرو گے مال پر آؤ گے کوتاہیاں ہوں گی پھر پھسلو گے پھر غلطی ہوگی پھر توبہ کرو گے پھر آگے آو گے کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ڈال دے گا صحیح راستے پر تو بے دنیا کی برکتیں قدموں میں آئیں گے یہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا یہ مال یہ مال و دو دور ہوتی ہے خزانے کی زمینیں یہ تو قدموں میں رویں گی تیرے میں بھائی چلے آخری بات کہتے ہیں پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے کہ میں اسے رحمت اللہ علیہ جو ٹھیک ہے تو انہوں نے غریب خاندان تھا تو والدہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب نے اس کو پکڑا ہوا ہے ہم کیا کریں ہمیں اتنی تنگ دستی ہے ہم پر اور کچھ چھوڑتے ہی نہیں باہر تو آئی تو اسے میں کہہ تھا آپ اس کو کیا سکھا رہے ہیں کہ یہاں پر ڈالا ہوا ہے سوندر بھی جلال تاری نے کہا اس کو میں وہ چیز سکھا رہا ہوں کہ شاہد خان پر پستے کے تیل کے ساتھ سالودہ کھائے گا کہ جب کاجی القا بنے تو ارون شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تو پیالہ نے کہا کہ یہ خاص چیز ہے کبھی کبھی ہمارے لیے بھی کبھی کبھی بنتا ہے اسی لاکھ پر بین کا خلیفہ کہ یہ فالودہ ہے پسٹے کا تیل اس میں ڈالا گیا ہے تو ہم تو سوچتے کہ آنکھوں میں آسو آئے ادھر مومن والے رکھا ہے کہ ہنسے ابو یوسف جیب ہنسے اور سکتے بادشاہ کے ساتھ شاہ کے ساتھ ہنسے ہوں گے جی تو صاحب صاحب یاد آ گئے جنہوں نے اتنے سال پہلے کہا تھا تو میرے بھائی یہ دنیا کی چیزیں یہ تیرے قدموں میں رلے گی فرمایا گیا ہے کہ جو تیرے پیچھے چلے دنیا تو تو اس کو بنایا ہوا ہے اپنا نوکر چاکر بنا کر چھوڑ اور جو تجھے لاد مارے تو اس کی نوکر چاکر بن جافا مشکات شریف کیوں کرا ماشاء اللہ جی اس حوالے کو پھر دیکھ بتا کے بیان کریں کہ ہمارا ٹھیک ہے اس کا جی کہ وہ اس کو تو نوکر بنا اور جو تجھے لات مارے اس کی تو نوکر بن مارا صاحب سناتے تھے لفظ بولا کرتے تھے ہمارے سارے باتیں سنی سنائی ہوئی ہیں ہی. کہ ناک رگڑتی آگے آتی ہے ناک رگڑتی اس کے آگے آتی ہے ناک رگڑتی اس کے آگے آتی میرے بھائی ناک رگڑتی اس کے آگے آتی ہے اس کے پیچھے توڑ میں اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں اپنے آپ کو خوار کر رہے ہیں تو اللہ تبارہ بات کا فین فرمائے کہ پورا ہمارا استعمال رات کا بیان ہوتا ہے رات کا تو بیان ہوتا ہے سرسے کی باتیں تو صبح کے نماز سے بات کرتے ہیں وہ ساتھ ہی تقریر سن کر چلے جاتے ہیں جوش و خروش کو ہر کوئی محسوس کرتا ہے جی اور جو مجاہجے کی باتیں سن رہے تھے تقریر ہوتی وہ ہمارا گالا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ تبارک فضل فرمائے اذان ہوا ہے دان بسوک بھائی چھوٹے بچے سے اذان دلاو نا یہ بڑی اچھی اذان دیتا ہیں نماز کی تیاری کریں ساتھی رومال کے بعد سب ساتھیوں کا کھانا